السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشہدو اللہ علیہ الله واحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلا آلہ وعلا صحابہ ومن احتدہ بہد ہی وستنہ بسنت ہی یلائی ومی بعد معزز سامعین و ناظرین گوشتہ درس میں ہم نے اللہ رب العالمین کی صفت مشیت کو پڑھا تھا آج انشاءاللہ ایک دوسری صفت ارادہ اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے مصرف رحمتہ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفت جو ارادہ ہے اس کے تعلق سے تین آیتیں یہاں بیان کی ہیں ورنہ قرآن میں تو بہت ساری آیتیں ہیں ایسے حدیثوں کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں اللہ حرب کی صفت بیان کی گئی ہے ارادہ عربی لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے ارادہ معنی چاہنا جیسا آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ ارادہ ہے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اسی کو ارادہ کہا جاتا ہے اور یہ ارادہ زندگی کے لوازمات میں سے ہوتا ہے زندگی اگر ہے تو یہ زندگی کے لوازمات میں سے ہے اگر انسان میت ہے مر چکا ہے تو اس کے پاس ارادہ نہیں ہوتا ہے وہ کام نہیں کر سکتا مشیت نہیں اس کے پاس ہوتی لیکن جب تک انسان زندہ ہے تو زندگی کے لوازمات میں سے ارادہ اللہ ہربلامن کا ایک نام الحی ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ہمیشہ زندہ رہنے والا لہذا یہ اللہ تعالی کا جو نام الحی اس کے لوازمات میں سے صفت ہے ارادہ کی اور ارادہ جو اللہ تعالی کا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ارادہ جس کو ارادے کونیہ کہا جاتا ہے یعنی ایسا ارادہ جس کا تعلق کائنات سے ہے دنیا کے نظام سے ہے ارادہ کونیہ دنیا کے نظام سے مخلوق سے اس کا تعلق ہے اس کو ارادہ کونیہ کہا جاتا ہے یہ ارادہ کبھی اچھا ہوتا ہمارے لحاظ سے کبھی اچھا نہیں ہوتا جیسے موت ہے فقر و فاقہ ہے غربت ہے پہسالی ہے بھوک مری ہے یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے چاہے اور ارادے کے بغیر ساری چیزیں ہوتی دنیا میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس ان تمام چیزوں کو ارادہ کونیہ کہا جاتا ہے اور اس کے پیچھے اللہ ابابن کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں اگر فقر و فاقہ دنیا کے اندر نہ رہے تو دنیا کا نظام چلے گا نہیں چلے گا سب مالدار ہو جائیں تو کوئی کسی کی بات سنے گا دنیا میں کوئی بیمار ہی نہ ہو تو کیا دنیا کا نظام چلے گا دنیا میں کسی کی وفات نہ ہو موت نہ ہو تو کیا دنیا میں قدم رہنے کے لیے انسانوں کو جگہ ملے گی نہیں ملے گی یہ ارادہ کونیا کہلاتا ہے کسی کی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار ہم افسوس کرتے دیکھو موت ہو گئی اس کی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی اس کے اندر تو اس کو ارادے کونیا کہا جاتا ہے اللہ تعالی کے ارادے کے بغیر یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر نہیں ہوتی جی نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کے جسم کے اندر کینسر ہے ٹھیک ہے یا آپ کے ہاتھ کو ڈاکٹر کہتا کاٹنا پڑے گا آپ نہیں چاہتے ہاتھ کاٹنا لیکن یہاں مجبوری ہے اگر ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو آپ کی پوری زندگی خراب ہو جائے گی پورا جسم خراب ہو جائے گا اس لیے انسان ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے تاکہ زہر اس کے جسم کے اندر نہ پھیلنے پائے آپ نہیں چاہتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے لیے اور اپنے آپ کو زہر سے بچانے کے لیے انسان ہاتھ کٹواتا ہے یا پیر है لیتا ہے ہوتا ہے ہوتا? ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس طریقے سے اور کوئی مسئلہ ہو گیا ڈاکٹر کہتا ہے بھائی پورے جسم کے اندر زہر پہل پھیل جائے گا فوری طور پر آپ کو ہاتھ کاٹنا ہے کہیں آپ کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا پھوڑا ہو گیا اور وہ پھوڑا کینسر بن گیا اس کے اندر فوری طور پر ہاتھ کاٹنا اٹنا پورے جسم کے اندر کینسر پھیل جائے گا زہر پھیل جائے گا آدمی نہیں چاہتا لیکن کٹوانا پڑتا تو ایسے ہی یہ جو ارادہ کونیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ناگوار گزرتی لیکن اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں فکر و فاقہ موت بیماری یہ ساری چیزوں کا تعلق ارادے کونیا سے اس لیے اللہ رب نے ساری چیزیں دنیا کے اندر رکھی ہیں ایک ارادہ ارادے شرعیہ ہوتا ہے اور یہ ارادہ خیر کا ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اختلاف نہ ہو دنیا کے اندر ایمان رہے لوگ مومن رہیں ایمان والے رہیں آپس میں اختلاف نہ کریں اور اس طریقے سے لوگ دین پر قائم رہیں شریعت پر قائم رہیں ایک دوسرے کا دب احترام کریں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریے اللہ تعالیٰ اس چیز کو چاہتا یہ چیز کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے جیسے دنیا کے اندر کافر بھی ہیں لیکن اللہ ابام کفر سے راضی نہیں ہے لیکن کفر ہے دنیا کے اندر دنیا کے اندر کفر ہے کافرین بھی ہیں اور اس میں بھی حکمت ہوتی ہے تاکہ اہل ایمان کا درجہ بلند ہو جو مومنین ہیں ان کا رتبہ بلند ہو اس لیے اللہ عبرن نے کیا فرمایا کہ اللہ نے موت اور زندگی دونوں پیدا کیا لئے حکم ائی حکم حسم تاکہ اللہ آزمائے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے تو دنیا پوری کی پوری آزمائش گاہ ہے اس لیے جب کافر ہیں تبھی ہی اہل ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے ہے होता نہیں ہے انسان بیمار ہوتا ہے تب جا کر کے صحت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے فکر و فاقہ ہے غربت ہے تب مال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو یہ ساری حکمتیں ہوتی ہیں جس کے لیے اللہ اقبام ساری چیزیں کرتا ہے تو یہ ارادے شرعیہ جس کا تعلق جو ہے سمجھ لیجئے شریعت سے ہے کہ شرعی طور پر اللہ تعالیٰ یہ چیز چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ دین کے پابند رہیں لیکن کبھی یہ چیز ہوتی ہے کبھی یہ چیز نہیں ہوتی ہے کبھی انسان دین پر پابند ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا لیکن ارادے کونیہ ضرور ہو کر کے رہتا ہے جیسے اللہ نے موت پیدا کی ہے اللہ نے فقر و فاقہ رکھا ہے غربت رکھی ہے تو دنیا سے غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا موت لگی رہے گی دنیا کے اندر کب تک جب تک کہ دنیا ختم نہ ہو جائے جب تک یہ چیز رہے گی بیماری دنیا کے اندر رہے گی یعنی کہ بیماری دنیا سے ختم ہو جائے گی رہے گی جب تک دنیا جب تک بیماری رہے گی تو یہ چیزیں ایسی اراد کونیاں جس کا تعلق دنیا کے نظام سے ہے کائنات سے ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں ہوتی ہیں اللہ ابرامن کی ساری چیزیں ہو کر کے رہتی یہ ساری چیزیں ہو کر کے رہتی تو ارادہ کی دو قسمیں ارادہ کونیا اور ارادہ شریع بھائی ہم آیتوں کو پڑھتے جن آیتوں کو مصنف رحمۃ اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے پہلی آہت بیان کی انہوں نے سور بخلا کی آیت نمبر دو سو ہے کہ ولا اشا اللہ مختلح کہ اگر اللہ رب الامن چاہتا تو یہ لوگ آپس میں قتال نہ کرتے لڑائی نہ کرتے ولا اللہ یعل ما یرید لیکن اللہ ابامن جو چاہتا ہے جس کا ارادہ کرتا اس کو کرتا یہاں پر یورید ارادہ کرنا تو اس سے اللہ اور ابامین ارادے کی صفت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ابامن ارادہ کرتا ہے یہ صفت ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حیات اور زندگی کی لوازمات میں سے ہے یہ انسان جب مر جائے گا تو ارادہ نہیں کر سکے گا وہ حرکت نہیں کر سکے گا کوئی کام نہیں کر سکے گا تو اللہ کی زندگی ہے اللہ حیات والا ہے الحائی ہے اللہ ابرامن ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا لہذا اللہ ابرامین ارادہ کرتا ہے تو یہاں اللہ محمد اللہ کن اللہ یہ فالو ماید کہ اللہ ابرامین جو چاہتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے اللّہ ابراہین وہ کرتا ہے اللہ ابراہین کوئی روکنے والا نہیں اللہ ابراہین کو کوئی ٹوکنے والا نہیں اللہ کا کے حکم کو نافذ کرنے سے یا نافذ ہونے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالی جو چاہتا کرتا ہے لفرمت وشاء اللہ, اللہ مقر اگر اللہ تعالی چاہتا ہے تو لوگ آپس میں قطال نہ کرتے تو کیا اللہ تعالی چاہتا ہے کہ لوگ قطال کریں اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ قطال کریں اللہ تعالی چاہتا ہے کہ, کہ لوگ پیار سے محمد سے رہیں مل جل کر کے رہیں اللہ نے دین اتارا ہے دین کے اندر ساری بات اللہ نے بتا دی یہ خیر کا راستہ یشر کا راستہ ہے یہ اختلاف کا راستہ ہے یہ اتفاق و اتحاد کا راستہ ہے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے اب اپنی مرضی سے کوئی چاہے تو اختلاف کا راستہ اپنا لے کوئی چاہے تو اتفاق و اتحاد کا راستہ اپنا لے کیونکہ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں بنایا اللہ نے عقل دیا سب کو سوچنے کی طاقت دی کہ یہ چیز صحیح یہ چیز غلط ہے یہ آگ ہے اس کو پکڑیں گے جل جائیں گے اللہ نے سب کو عقل یہ دی ہے یا اس طریقے سے اگر ہم سمندر کے اندر کودیں گے تو مر جائیں گے اب انسان کودتا ہے تو اپنے اختیار سے کودتا اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے کوئی انسان مجبور نہیں ہے آپ چاہیں تو اٹھ جائیں چاہیں تو بیٹھیں چاہیں درس سنیں چاہے درس نہ سنیں آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں چلے جائیں آپ کو اختیار ہے اس کا اللہ نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ مجبور ہے مجبور سننے پر یا مجبور ہیں بیٹھنے پر اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا اللہ نے اختیار دیا اللہ نے عقل دیا دماغ دیا سوچنے کی طاقت دی اللہ نے دونوں راستہ بتا دیا وہ ہدع ناہوں دونوں راستہ اللہ نے بتا دیا یہ شر کا راستہ ہے, یہ کفر اور باطل کا راستہ ہے یہ برائی کا راستہ ہے یہ خیر کا راستہ بھلائی کا راستہ معروف کا راستہ ہے اس پر آپ چلو گے جنت پہ جاؤ گے اس میں چلو گے آپ جہنم کے اندر جاؤ گے اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے اللہ چاہتا ہے کہ لوگ خیر کا راستہ اپنائیں لیکن انسان اگر اپنے اختیار سے شر کا اور جہنم کا راستہ اپناتا ہے تو اس میں انسان کا قصور ہے کیونکہ اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ آپ کو راستہ پر چلنا ضروری ہے اس اللہ نے انسان کو عقل اور دماغ دیا ہے انسان اپنے اختیار سے غلط راستے کو اپناتا ہے مجبور نہیں کرتا ہے اللہ بامن کسی کو اور نہ انسان جب برے راستے پر چلتا ہے تو اس کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ میں مجبور ہوں اس کام کے کرنے کے لیے نہیں اللہ نے سب کو اختیار دیا اس لیے اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی غلط کام کرے گا شریعت میں حد ہے زنا کرے گا اس پر حد نافذ ہوگی چوری کرے گا ہاتھ کاٹے جائیں گے اگر انسان مجبور ہوتا تو شریعت میں سارے حدود نہیں ہوتے لیکن شریعت میں سارے حدیں رکھ گی حدود رکھے گئے تو اس لیے اللہ رب العامن نے سب کو اختیار دیا فیکورا کوئی نہ کہے کہ بھائی ہم برائی پر چلتے ہیں تو یہ ہماری مجبوری ہے اللہ نے ہمارے لیے برائی پر چلنا چاہ نہیں اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ آپ خیر کے راستے پر چلیں یہ تو حکمت ہے اس کے اندر اللہ ابامن آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کون خیر کے راستے کو پراتا ہے کون سر کے راستے کو پراتا ہے یہ اللہ تعالی کی آزمائش فرشتوں کی آزمائش نہیں ہوتی ہے انسانوں کی آزمائش ہوتی اس لیے اللہ ابراہین العالمین دنیا کے اندر دونوں راستے پیدا کیے دونوں چیزیں اللہ نے پیدا کی لیے انسان مجبور نہیں ہے اور پھر آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ برائی کے راستے پر چلو کیا اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم سر کا راستے پر چلو تم برائی کرو تم چوری کرو تم زنا کرو تم کافر ہو تم غیر مسلم بن کر کے رہو کیا اللہ نے بتایا کسی کو کہ تمہارے لیے اللہ تعالی یہ چاہتا نہیں اللہ نے دونوں راستہ بتا دیا اور آپ کو اختیار دیا کہ دونوں میں سے جو راستہ آپ چاہو آپ اپنے لیے چن لو انسان بیمار ہوتا ہے اللہ نے شفا کا راستہ رکھا دوائیں رکھی ہیں اب اللہ نے آپ کو اختیار دی اللہ چاہتا ہے کہ آپ دوا استعمال کرو اور صحت آب ہو جاؤ شفایاب ہو جاؤ اللہ اس کے ذریعے سے میں اور آپ کو شفا دیتا ہے لیکن کیا اللہ نے مجبور کیا کہ آپ بیمار ہو تو بیمار ہی رہو دوا نہ کراؤ نہیں اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے اللہ نے دونوں چیزیں بتا دی آپ دوا نہیں کراؤ گے تو موت کے گھاٹ اترو گے مر جاؤ گے لیکن دبا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو شفا دے گا اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کو صحت دے گا تو اللہ رب العالمین نہیں چاہتا دنیا کے اندر اختلاف ہو اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ آپس میں لڑیں اللہ نے دونوں راستہ بتا دیا ہے کہ آپ لڑائی کرو گے تو یہ اس کا انجام ہے اور آپس میں مل جل کر کے رہو گے اس کا یہ فائدہ ہے آپ آپ کی مرضی آپ چاہیے راستہ اپناؤ چاہیے راستہ اپناؤ اللہ نے آپ کو جو ہے مجبور نہیں کیا اللہ نے آپ کو جو ہے اختیار دیا جی ہاں تو کوئی انسان مجبور نہیں ہوتا ہے اللہ رب العمین سب کے لیے خیر چاہتا ہے انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ انسان جس کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے اپنے لیے جو ہے منتخب کر لے آپ کی شادی ہوتی ہے آپ رشتہ خود اپنے لیے منتخب کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مجبور کر دیا کہ اسی لڑکی سے آپ کو شادی کرنا ضروری نہیں آپ نے اس کو اپنے لیے منتخب کیا اس کو دیکھا کبھی کبھی انسان دس رشتے دیکھتا ہے بیس رشتے دیکھتا نہیں پسند آتا یہ نہیں پسند آئی لڑکی وہ لڑکا نہیں پسند آیا کہیں اور جگہ جا کر کے انسان شادی کرتا اللہ نے انسان کو اختیار دیا اللہ انسان کو مجبور نہیں بنایا کہ انسان مجبور ہو جائے اگر مجبور ہو جائے گا انسان تو پھر حکمت ہی ختم ہو جائے گی جنت اور جہنم اللہ نے بنایا ہے کس لیے بنایا ہے انسان کہے گا میں مجبور تھا گناہ کرنے پر تو گویا کہ اللہ کا ظلم ہو جائے گا اللہ نے انسان کو کافر کو جہانم میں ڈال دیا اس لیے اللہ رب اللہ نے سب کو اختیار دیا ہاں جس کے پاس عقل اور دماغ نہیں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی آمد کی آزمائش کرے گا جیسے ہماری دنیا میں آزمائش ہوتی ہے آخرت ان کی آزمائش ہوگی اللہ ان سے کہے گا کہ آگ آگ سے گزر جاؤ کن کو کہے گا جو مجنون ہیں پاگل ہے یا اس طریقے جو کافروں کے بچے مر گئے بچپن وفات گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے گا اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ ایسا نہ کہیں کہ بھائی ہم تو بڑے ہوتے تو اس کو اپنا لیتے ہم بڑے ہوتے تو حق راستہ اپنا لیتے اللہ اسی لیے اللہ نے حجت قائم کرنے کے لیے دنیا میں نبیوں کو بھیجا قرآن اتارا نبی بھیجا دنیا کے اندر ہر زمانے میں نبی اور رسول آئے حجت قائم کرنے کے لیے ہمارے اوپر جی ہاں تو اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے گا اور کہے گا کہ آگ ہے آگ سے کود جاؤ آگ کے اندر تو جو آگ میں کود جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی آگ کو جنت بنا دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آگ میں کودنے کا حضرت براہم کے لیے اللہ نے آگ کو کیا بنایا تھا بھاگ بنا دیا نا ٹھنڈک بنا دیا نا اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ٹھنڈک بنا دے گا لیکن جو کہیں کہ کودیں گے جل جائیں گے کہ نہیں ہے نہیں ہم جائیں گے اس میں کودیں گے تو اللہ تعالیٰ کو جاننا میں داخل کر دے گا کہے گا اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھی جب میرا حکم آتا تو وہی کہتے اپنی عقل کو استعمال کرتے جیسے اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کا فرشتوں نے سجدا کیا ابلیس نے عقل استعمال کیا نہیں میں تو بہتر ہوں اسے مٹی سے آگ بہتر کو سجدہ کروں اور اللہ کی بات نہیں مانی اللہ کا حکم نہیں مانا اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا تو اللہ تعالی کہے گا دنیا میں بھی تمہارے پاس اگر عقل ہوتی تو تم یہی کرتے جو یہاں کر رہے ہو اپنی عقل کو استعمال کرتے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو حق پر نہیں ہیں کیا تم ہی صرف حق پر ہو بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں کیا صرف تم اسلامی برحق دین ہے دنیا میں عقل استعمال کرتے لہذا تمہاری سزا جہنم ہے اللہ ان کو جہنم میں داخل کر اللہ اور انصاف والا اللہ اور انصاف والا اس لیے اللہ ابرامن کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ نے اصل کو اختیار دیا تو یہاں پر ایک مشیت کی صفت ثابت ہوئی اور دوسری صفت ارادے کی کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے ہمارا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے کبھی نہیں پورا ہوتا ہے لیکن اللہ ابامین کا ارادہ جو ہے, ہمیشہ پورا اللہ کو نہیں? ہمیشہ پورا ہوتا ہے جی ہاں ہم بہت ساری چیز چاہتے ہیں لیکن نہیں پورا, نہیں پورا, پورا ہوتا ہو. ہے وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی چاہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس بیماری آئے سب چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ صحت مند رہیں خوب مال ہمارے پاس رہیں ہمارے بچے کامیاب رہیں ہمارے پاس محل ہو دکانیں ہو جائیداد ہو اچھی گاڑیاں ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہر انسان چاہتا ہے لیکن انسان کی کبھی خواہش پوری ہوتی ہے کبھی ارادہ پورا ہوتا ہے کبھی نہیں پورا ہوتا ہے تو اللہ البرامین فرماتہ علّہ قطر اللہ, اللہ علیہ اللہ جو چاہتا کرتا ہے اللہ کے جو کرنے کا جو ایک کرنے کی صفت بھی اللہ کی ثافت ہوتی ہے اللہ ورطفہ آر الما اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں اللہ کا جو عمل ہے فعل ہے اس کی دو قسم ہے ایک کا تعلق مخلوقات سے ہے جیسے رزق دینا موت دینا زندگی دینا مارنا جلانا صحت دینا یہ سب کیا ہے یہ مخلوقات سے اس کا تعلق ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہے اللہ کی ذات کے لیے لازم ہے وہ جیسے اللہ عرض پر مستوی ہے اللہ نور فرماتا ہے قیامت کی اللہ تعالیٰ آئے گا تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے یہ فہر یہ عمل اور کچھ افعال ایسے اللہ تعالیٰ کے جو مخلوقات سے متعلق ہیں جیسے روزی دینا اللہ بندوں کو روزی دیتا ہے مارنا اللہ بندوں کو جانوروں کو مارتا ہے موت دیتا ہے اللہ زندگی دیتا ہے جانوروں کو زندگی دیتا ہے انسانوں کو زندگی دیتا ہے تو یہ مخلوقات سے دوسرے لوگوں سے متعلق ہے تو اس اعمال کو افعال کو متعدی افعال کہا جاتا ہے دوسری آج جو مصنف نے پیش کی ہوئی ہے وحلت لکم بہیمت النعام تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی چوپائے تمہارے لیے کیا کر دیے گئے ہیں حلال کر دیے اللہ نے حلال کر دیا اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے یہاں پر کیا مراد ہے مویشی اور چوپائے سے اونٹ ہے اونٹ نر اور مادہ دونوں ہمارے لیے حلال ہے ایسے ہی گائے نر اور مادہ بکری نر اور مادہ بکرا اور بکری ایسے ہی بھیڑ نر اور مادہ یہ ہمارے لیے حلال کر دیے گئے اور بھی بہت ساری چیزیں حلال کی گئی ہے اور قرآن و حدیث میں جن کے بارے میں نس موجود ہے نام کے ساتھ کی فلاں چیز آپ کے لیے کھانا اوروں میں سے حلال ہے وہ کیا ہے وہ تقریباً جو ہے پندرہ ہیں آٹھ تو یہیں پر ہو ہوگے آٹھ یہیں پر ہوگے کیسے ہو ہوگے نر اور مادہ میں نہائیں گے تو آٹھ ہو جائیں گے نا جی ہاں اونٹ اور اونٹنے کتنے ہوگے دو ہو گے گائے اور بیل ہے ہاں? چار ہو گئے نا اتنا کمزور نہیں ہے بھائی آپ لوگ دو دو کتنا ہوتا ہے چار ہوتا ہے نا بکرا اور بکری چھ بھیڑ اور اس کی نر کتنے ہو گئے آٹھ بھیڑ میں دنبا چھترا سب شامل ہیں بکری میں بکرا میں جتنی بھی قسمیں ہیں سب اس کے اندر شامل ہیں بکرا اور بکری کے اندر بہت ساری اس کی انوار اقسام ہوتی ہیں کوئی بڑا بڑی بکری ہوتی کوئی چھوٹی بکری ہوتی لمبے کان ہوتے چھوٹے کان ہوتے سب اس میں شامل ہے ٹھیک ہے اس کو سات کہتے ہیں آٹھ ہو گئے ایسے ہی گھوڑا گھوڑا بھی حلال ہے, حرام جی؟ گھوڑا حلال ہے. کی حدیث ہے کہ اللہ کے فرماتے ہیں فرما کی سابی فما نہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر ان الحمر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھے کا گھریلو گدھا اس کا گوشت کھانے سے منع کیا اور گھوڑے کے کھانے میں رخصت دی یعنی آپ نے اس کو حلال کیا کس کی روایتی صحیح بخاری کی قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ایسی ہست اسمہ فرماتی ہیں نہر نافر صنفی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقل ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا تو ہم نے اس کو کھایا یہ بھی بخاری مسلم کے دیس ہے تو گھوڑا حلال ہے آپ نہ کھائیں گھوڑا بہت قیمتی جانور ہے کہاں ذبح ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے لیے حلال ہے کا گوشت حلال ہے بہت سارے لوگ نہیں کھاتے ہیں ہندوستان میں کہاں اونٹ کا گوشت کس کو ملتا جی؟ لیکن حلال ہے تو نہ کھانا درل نہیں کہ آرام ہو ملتا نہیں ہے تو گھوڑے کا گوشت کھانا ہمارے لئے حلال تو اس کا بھی باقاعدہ حدیث موجود ہے کچھ چیزیں اللہ نے قرآن میں حلال کی کچھ چیزیں حدیث کے اندر دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی خرگوش اس کے لیے بھی حدیث موجود ہے کہ خرگوش ہمارے لئے. کتنا ہو گیا جی جی دس ہو گیا نا جی ہاں اگر وہ جوڑیں گے تو گھوڑا گھوڑی اور خرگوش اور خرگوش نہیں تو ہو جائے گا جی تو یہ جو ہے خرگوش یہ بھی ہمارے لیے کیا حلال ہے نمبر گیارہ ٹڈی حدیث کے اندر ٹڈی اور نمبر بارہ مچھلی مچھلی کے نر اور مادہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہے انسان نہیں جان سکتا لیکن ہے اس کے اندر ٹڈڈی ہے تو ٹڈی اور مچھلی یہ بھی ہمارے لیے حلال ہے باقاعدہ حدیث موجود ہے ایسے آپ جس کو جو ہمارے واشی کہتے ہیں گھریلو گدھا کھانا ہمارے لیے حرام ہے لیکن زیبرا زیبرا معروف ہے جی جی ہاں وہ بھی گدھا ہے لیکن جنگلی گدھا کہتے اس کو انگلش میں زیبرا کہتے وہ ہمارے لیے حلال ہے وہ بھی ہمارے لیے حلال آپ اس کو کھا سکتے ہیں جی باقاعدہ ایک صحابی ابو قطعہ کہتے ہم نے زیبرا کا شکار کیا تو میں اللہ اللّہ قرصور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ٹکڑا پیش کیا تو آپ نے اسے تناول فرما لیا اور صحابہ سے کہا تم بھی کھاؤ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث اور کہا حلال کھاؤ تو زیبرا کھانا ہمارے لیے حلال ہے گھریلو گدھا آرام ہے جس کو ہم پالتے ہیں گھر کے اندر پالتو لیکن یہ جنگلی گدھا ہے جس کو ہمارے واشی کہ یہ بھی ہمارے لیے حلال ہے مرغی کا بھی لفظ کے اندر ہے کہ اللہ کے مرغی کھائی یہ بھی ہمارے لیے حلال ہے نمبر پندرہ سانڈا سانڈا والوں میں دب جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں دب سانڈا یہ بھی ہمارے لیے حلال ہے آپ کی مرضی ہے تو کھائے مرضی نہ ہو تو نہ کھائے یہ پندرہ قسم کے ہیں اور اگر آپ جو ہے نر اور مادہ سب ملا لیں گے تو اور زیادہ ہو جائیں گے یہ جانور باقاعدہ پران و حدیث کے اندر نس کے ساتھ نام کے ساتھ موجود ہے کہ ہمارے حلال ہے بھینس کا نام نہیں آتا کے حرام ہے وہ بھی حلال ہے وہ دوسرے قاعدے کے اندر آتی ہے بھینس یہ تو وہ جانور ہے جن کا باقاعدہ پرانے حدیث میں نام آیا ہے ابل کا نام اونٹ گھوڑے کا نام فرس دزاج مرغی یہ نام باقاعدہ ہے اس کا یہ ہمارے لیے حلال ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں شریعت کے اندر حلال کر دیں گے تو اللہ فرماتا وحی الرکم بہیمت النعام تمہارے لیے مویشی جو پائے حلال کر دیے گئے ہیں ان کا کھانا ہمارے لیے کیا حلال ہے ایسی اور بھی چیز ہمارے لیے حلال ہے وہ چڑیا جو پنجے سے شکار نہ کرتی ہو ہمارے لیے حلال ہے جیسے گوریا ہے اور بہت ساری چڑیا ہے نا پرندے وہ ہمارے لیے حلال ہیں لیکن وہ چڑیا جو پنجے سے شکار کرتی ہو یا پرندہ وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے جیسے گد ہے باز ہے شاہین ہے یہ سب کسے شکار کرتے ہیں پنجے سے ان کا پنجہ بہت مضبوط ہوتا ہے پنجے سے پکڑیں گے شکار کو جی ہاں یہ شا, جو بعض با, ہوتا ہے شاہین وہ تو کیا نام ہے یہ بکری بکرا کو پکڑ لیتا ہے اتنا مضبوط اس کا پنجہ ہوتا ہے پکڑ لے گا کوئی نہیں چھڑا سکتا اس کو مشری کو پانچ پانچ کلو دس دس کلو کی مشری پکڑ لیتا ہے وہ جی ہاں وہ پنجے سے وہ بھی ہمارے لیے وہ حالات نہیں ہے تو ہر وہ پرندہ جو اے پنجے سے شکار کرے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے باقی ہمارے لیے حلال ہے ٹھیک ہے ایسے ہی وہ جانور ہمارے لیے حرام ہے جو کیا اپنے دانت سے شکار کرتے ہیں جیسے شیر ہے چیتا ہے یہ کسے شکار کرتا ہے دانت سے شکار کرتا ہے اس کے دانت بہت مضبوط ہوتے ہیں اگر شیر پکڑ لے زیبرا کو یا اس طریقے سے بھینس کو جو جنگلی بھینس ہو بھینس ہوتا ہے کلاس اس کا گلا پکڑ لیا تو بھینسا نہیں چھڑا سکتا اس کو اتنا مضبوط اس کے دانت ہوتے ہیں دانت تو ہر جانور کے اندر ہے تو دانت سے مراد ہی نہیں کہ دانت والا جانور دانت سے براد دانت سے شکار کرے وہ مراد ہوتا ہے اس کے دانت اتنے مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں کوئی دانت سے پکڑ لیتا ہے اس سے شکار کر لیتا ہے تو ہم کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے کتا ہے بلی ہے دیکھیں دانت سے شکار کرتی بلی کسے پکڑتی ہے کبوتر کو یا گوریا کو دانت سے پکڑتی جا کے اس کے دانت کتا کا دانت دیکھیے کتنا مضبوط ہوتا ہے تو ان جو دانت سے شکار کرے وہ ہمارے لیے حرام ہوتے ہیں اِلَّا ما اللہ علیکم ہاں جن کی تم پر تلاوت کی جائے گی وہ جانور تمہارے لیے حرام ہے اللہ نے قرآن کے اندر کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا ہے جیسے مردار ہیں وہ حلال جانور جو مر جائیں خود یا اس طریقے سے سور ہے یا اس طریقے سے کتا ہے ٹھیک ہے کتا قرآن کے اندر نہیں حرام قرار دیا گیا کتا حدیس کے روح سے حرام ہوتا ہے کتا کس کے اندر آتا جو دانت سے شکار کرنے والے کے اندر آتا ہے اس لیے کتا کھانا ہمارے لیے کیا ہے حرام ہے گدھا کھانا حرام ہے حدیث کے اندر گدھے کو ہمارے لیے بھی آرام کرار دیا پہلے گدھا ہرار تھا بعد میں حرام کر دیا گیا کھچر کھانا یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے حرام ہے تین جانور ایسے ہیں جن کی باقاعدہ نام کے ساتھ حرام کیا گیا ہے ایک سور, نمبر دو گدھا اور نمبر تین خچر. یہ تین چیزیں نام کے ساتھ ہیں ان کا کھانا ہمارے لیے حرام اور بھی چیزیں جو ہمارے لیے حرام کی گئی ہیں جیسے میں نے کہا کہ ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرے حرام ہے ہر وہ جانور درندہ جو اپنے دانت سے شکار کرے وہ حرام ہے ایسے ہی جو جانور مر جائے آپ زمانہ کریں مہتا کہتے ہیں وہ حرام ہمارے لیے مہتا میں دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں کون دو مردار ٹڈی اور مچھلی وہ ہمارے لیے حرام ہے کھائی حلال ہے ہمارے لیے ٹڈی اور مچھلی حلال ہے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مچھلی کو ذبح کریں گے ہی حلال ہوگا مچھلی کا شکار کیا مچھلی مر گئی آپ کے لیے حلال ہے کھانا اس کا باسنع جی یہ تو سب ہی مسائل ہے لیکن آپ لوگوں کے علم کے لیے بتا رہے ہیں تو تونہ توحید کی بات چل رہی یہاں پر عقیدے کا مسلح کی کتاب ہے لیکن یہاں لامت اللہ یتلا علیکم جو تم پر تلاوت کی جائے کی گئی ہے وہ چیز تمہارے لیے کھانا حرام ہے مردار کو اللہ نے کہا کہ ہمارے لیے حرام ہے سور ہمارے لیے حرام ہے اس طریقے سے گدھا ہمارے لیے حرام ہے کھچر ہمارے لیے حرام ہے ایسے ہی جو جانور کیا نام ہے جس کو آپ لکڑی سے مار دیں اور مر جائے اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے آپ لاٹھی سے کسی جانور کو مار دیا مر گیا جسے آپ نے اونٹ کو مار دیا مر گیا وہ حرام ہمارے لیے نہیں کھا سکتے اس کو یا ایسے ہی جو اوپر سے کود کر کے گر جائے مر جائے آپ نے ذبح نہیں کیا وہ ہمارے لیے حرام نہیں کھا سکتے مردار کے حکم کے اندر آتا یا دو جانور آپس میں لڑ رہے تھے سینگ اور ایک نے کو مار دیا اور ایک جانور مر گیا اس کا ہمارے لیے کیا ہے حرام ہے یا کسی درندے نے کسی جانور کو کھا لیا اور وہ جانور مر گیا ہمارے لیے حرام ہے ہاں اگر یہ زندہ ہم کو مل جائیں اور ہم ذبح کر لیں تو حلال ہوگا جیسے دو جانور آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک جانور ابھی اس کی زندگی باقی ہے اور آپ کو جانور مل گیا آپ نے ذبح کر لیا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یا اس طریقے سے درندہ کسی کو پکڑا تھا زیبرا کو یا نیل گائے کو جو جانور ہمارے لیے حلال ہیں اور ابھی زندگی باقی ہے آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو ذبح کر لیا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے قرآن میں اللہ رب اللہ نے کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے ہمارے بین حدیثوں کے اندر کہ چیز ہمارے لیے حرام ہے غیر محل سعید وان محرم اور تم احرام کی حالت میں شکار نہ کرنے والے ہو کیونکہ احرام کی حالت میں شکار کرنا کیا ہے حرام ہے آپ شکار نہیں کر سکتے اگر کر شکار کریں گے تو جانور اور آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہوگا جیسے آپ نے حرام کی حالت میں آپ نے عمرے کے حرام بادھا ہس کے حرام بادھا اور آپ نے کیا کیا شکار کیا کس کا مان لیجیے کسی بھی پرندے کا یا آپ نیل گاہ کا شکار کر لیا زیبرا کا شکار کر لیا تو زیبرا کھانا تو حلال لیکن آپ نے احرام کی حالت میں کیا آپ کے لیے کھانا وہ حلال نہیں ہوگا وہ حرام ہے آپ کے لیے. دوسرا آدمی کھا سکتا جس کے لیے, لیے جان بوجھ کر کے شکار کیا گیا تو حلال نہیں ہوگا وہ ہو. لیکن اگر آپ نے شکار کر دیا اب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی شکار کر دیا انہوں نے دوسرا آدمی گیا تو اس کو کھا سکتا لیکن شکار کرنے والا آدمی اس کو نہیں کھا سکتا ان اللہ یا اللہ تعالیٰ جو چاہتا اس کا حکم کرتا ہے عیسائیت کو یہاں مصنف نے کس لیے پیش کیا ارادہ کی صفت ثابت کرنے کے لیے یورید کہ اللہ تعالی جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کا جو چاہتا ہے اس کا حکم کرتا ہے اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں اللہ نے ہمارے لیے جو چیز حلال کرنا چاہے حلال کر دیا جو چیز اللہ نے ہمارے لئے حرام کرنا چاہے حرام کر دیا کوئی اللہ تعالی کے حکم کو روکنے والا ہے کوئی اللہ کے فیصلے کو روکنے والا نہیں کوئی روکنے والا نہیں تو یہاں پر ید ارادے کی صفت ثابت ہوتی کس کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے جس کے لیے مصنف نے یہاں پر اس کو پیش کیا تیسری آیت جو انہوں نے پیش کی وہ یہ ہے فمع الد اللہ ہدی اہ یشر حسد رح اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یور اللہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے کیا کرتا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یہاں پر ارادے کی شفت اللہ تعالی کے لیے ثابت ہوتی ہے یعنی اللہ اور اس کے لیے دل کو کھول دیتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اسلام پر حمل کرتا ہے اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھوڑ دیتا ہے اور جو رکاوٹیں ہیں ساری رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے یہ مسلمان ہونے کے لیے بھی ہے اور جو مسلمان ہیں اور غلط راستے پر ہیں دلالت اور گمراہی پر ہیں باطل راستے پر ان کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ کھول دیتا ہے وہ حق قبول کر لیتے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں لیکن آپ دیکھیں شرک کرتے ہیں بداعت کرتے خرافات کرتے ہیں یا اس طریقے سے نافرمانیاں کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے سکاط نہیں دیتے اللہ تعالیٰ ان کو کھول دیتا ہے ان کے دل کو ٹھیک ہے تو یہاں پر ارادے کی صفت اور یہاں پر ہدایت کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت وہ ہے آپ کسی کو رہنمائی کر دیں راستہ بتا دیں یہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو اختیار دیا جس کے پاس علم ہے کہ انسان کو جو ہے رہنمائی کرنا چاہے اس کا تعلق دین سے ہو دنیا سے ہو لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ انسان کے پاس اس کا علم ہو جیسے آپ دین کی رہنمائی اگر کر رہے ہیں تو علم ہونا چاہیے نا آپ سے کوئی پوچھتا زیبرا حلال ہے کہ حرام آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کیا کہیں گے آپ آپ کہیں گے مجھے نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے, علم ہونا چاہیے اس کے لیے آپ سے کوئی پوچھتا کہ بھائی خبجی جی کا راستہ کدھر ہے آپ کو نہیں معلوم تو کیا کہیں گے آپ ہمیں نہیں معلوم بھائی اگر معلوم ہے تو آپ بتائیں گے کہ بھائی خبجی کا راستہ یہاں سے ہے اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کیا کریں گے بھائی مجھے نہیں معلوم کسی اور سے پوچھ لیجئے آپ اپنے بچے کوئی ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ میں کوئی آپ کے پاس جاتا بھی کیسے داخلہ کرائیں آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا دیں گے نہیں معلوم تو کیا کہیں گے بھائی مجھے نہیں معلوم جس کو معلوم اس سے پوچھ لیجیے تو دنیا کا معاملہ یا دین کا معاملہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس کی رہنمائی کرنے کا حق رکھتے ہیں اس کو ہدایت ارشاد کا رہنمائی کر دینا راستہ بتا دینا یہ اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار دیا ہے جس کے پاس اس کی جانکاری اور اس کا علم ہے یہ چیز انبیاء کے پاس بھی تھی ہمارے اور آپ کے پاس بے بشرتی ہے کہ انسان کے پاس علم ہو ٹھیک ہے اور ایک ہدایت توفیق دینا یہ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے توفیق دینا چلنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق دینا اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ٹھیک ہے آپ کسی کو بتائیں بھائی یہ صحیح ہے یہ یہ بداعت ہے یہ حق ہے یہ گمراہی ہے آپ نے بتا دیا لیکن اس کو قبول کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے کیا آپ اس کو قبول کروا دیں نہیں یہ اللہ رب الامن کے اختیار میں ہے اس کو ہدایت توفیق کہا جاتا اللہ فرماتا فرمات نبی کے بارے میں اِنَّ وَلَكِنَّ اللَّهِ <يَشَا> آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے یعنی اسے توفیق نہیں دے سکتے اللہ تعالی جس کو چاہتا توفیق دیتا اللہ نے آج کس کے بارے میں نازر کی جی ان کے ہمارے نبی کی اسٹال و کے بارے میں ہمارے بھی چاہتے تھے نا کہ ابو طالب اسلام لے آئیں کیا ان کو ہدایت ملی نہیں اللہ نے آیت نادر فرما دی ان کا اللہ تعدی مناب ہمارے بھی چاہتے تھے کہ ان کے چچا اسلام قبول کر لیں بہت چاہتے تھے دعا بھی کرتے تھے لیکن اللہ نے نہیں قبول کیا اللہ کی مرضی بھائی اللہ حکیم ہے خبیر ہے اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے نا عقب اللہ اندالی. اللہ نے نہیں چاہا انہوں اسلام نہیں قبول کیا نہیں توفیق مل ان کو اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اسلام قبول کرے. لیکن نہیں قبول کیا انہوں نے لان کو اختیار دیا تھا انہوں نے غلط راستہ بنایا وہ چاہتے تھے آخر میں کہ اسلام قبول کر لے آخر وقت میں لیکن ان کے پاس سرداران تھے بڑے بڑے لوگ تھے کہ اب آخر وقت میں اسلام قبول کر لو گے اپنے دادا کا دین چھوڑ دو گے اس لیے انہوں نے کیا کہا میں اپنے دادا اپنے والد عبد کے دین پر بھر رہا پاس ہماری ہمارے بھی چاہتے تھے لیکن ان کی قسمت میں چیز نہیں لکھی ہوئی تھی اللہ توفیق دینے والا غزو عہد میں ہمارے نبی نے تین لوگوں پر یا کچھ لوگوں پر بدعا فرمائی نام لے کر کے ٹھیک ہے سفان بھی میاں اور اس طریقے سے کیا نام ہے سہیل بن امر اور حارث بن ہیشان بخاری کے حدیث ہے ان پر اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی لعنت بھیجی ان کے اوپر ہمارے نبی کے دانت ٹوٹ گئے تھے پیشانی کو چوٹ آئی تھی ہمارے نبی ان پر بدعا فرمائی یہ سارے کے سارے لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے جن پر ہمار نبی نے بد دعا فرمائی اور جن کے لیے ہمان نبی نے دعا کی ہمان نبی کی تمنا تھی آرزو تھی خواہش تھی کہ مسلمان ہو جائے مسلمان نہیں ہوئے کون ابو طالب توفیق دینے والا کون ہے جی اللہ تعالی ہمان نبی کے ہاتھ میں توفیق دینا نہیں تھا ہم نبی کے اختیار میں کیا تھا لوگوں کو صحیح راستہ بتا دینا یہ حق ہے یہ گمراہی ہے یہ باطل ہے یہ یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ اسلام ہے یہ دین ہے یہ بتانا توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کامانوی کے بھی اختیار میں نہیں تھا اگر مانوی کے اختیار میں ہوتا تو وہ طالب اسلمان ہوتے کہ نہیں ہوتے جی ہو جاتے مسلمان یہ تین لوگوں پر امانوی نے بد دعا فرمائی اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے دی انسان کے اختیار میں نہیں کسی کو توفیق دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جی ہاں اللہ تعیٰ ان اللہ علیہ ان کا اللہ تعدی منہ بت جس کو چاہیں اسے توفیق نہیں دیکھ سکتے اسلام قبول کرنے کی یا ہدایت قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے توفیق دیتا ہے تو ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہدایت رہنمائی کرنا صحیح راستہ بتا دینا یہ جس کے پاس علم ہے اللہ نے ان کو اس کا اختیار دیا لیکن توفیق دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو اللہ فرماتا ہے فمعی عرد اللہ ہو یہ ہدیہ ہو یہ شراستراسلام کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے ہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے السماء اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے جیسے گویا وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو جو آسمان میں چڑھتا ہے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے جتنے آپ اوپر جائیں گے انسان کا کہ سانس کے اندر کمی ہوتی ہے کہ نہیں کمی ہوتی ہے اسی سے سائنس لوگوں نے ثابت کیا ہے آپ جتنا اوپر جائیں گے وہاں پر آکسیجن کم ہوتا ہے انسان کو تنگی محسوس ہوتی ہے اس کا سینہ جو ہے وہ سانس وہاں پر جو ہے اکھڑنے لگتی ہے سانس کی تنگی ہوتی ہے تو اللہ فواد اتنا جو ہے گویا کہ وہ آسمان میں چل رہا ہو تنگ ہو جاتا ہے انسان کا دل تو اللہ تعالی جس کو چاہے اسے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالی جس کو چاہے اسے جو ہے صحیح راستے کی توفیق دیتا ہے لیکن اللہ ارب العامی نے کسی کو مجبور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں راستہ بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے صحیح راستے کو ہم چنیں اگر صحیح راستہ چنیں گے آپ کا ارادہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے گا لیکن اگر آپ گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے اناد کریں گے سرکشی کریں گے اور اسی پر ہر کریں گے دریل آ گئی سب کچھ آ گیا لیکن نہیں ہم اسی پر قائم رہیں گے بھائی ہمارے باپ دادا اسی پر تھے جیسا مکہ کے مشرقین کہا کرتے تھے تو پھر گویا کہ آپ ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں جب آپ ہدایت نہیں چاہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو توحفیقی نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ربرامین ہمیں حق پر قائم رکھے اور اللہ ابرامین ہمیں توحید اور سنت پر قائم رکھے شرک اور بدعت اور خرافات سے اللہ ربان ہم سب کو معفوت رکھ امین و محمد والا علیہ